حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مسافر نے دو رکعت کے بجائے اگر چار رکعت پڑ دی تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا نماز کے احکام صفحہ تین سو بارہ پر تین سو بارہ تا تیرہ پر ہے مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے یعنی چار رکعت والے فرض کو دو پڑھے اس کے حق میں دو ہی رکعتیں پوری نماز ہے اور قسدن چار پڑی اور دو پر قعدہ کیا تو فرض ادا ہو گئے اور پچھلی دو رکتے نفل ہو گئی مگر گناہ گاروں اداب نار کا حقدار ہے کہ واجب ترک کیا لہذا توبہ کرے اور دو رقوت پر قعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نماز نفل ہو گئی ہاں اگر تیسری رقت کا سجدہ کرنے سے پیشتر قامت کی نیت کر لی میں قیام کی نیت کر لی کہ میرا سفر ختم ہو گیا بس اب میں مقیم ہوں تو فرض باطل نہ ہوں گے مگر قیام و رکوع کا ارادہ کرنا ہوگا اور تیسری کے سجدے میں نیت کی تو اب فرض جاتے رہے یوں ہی اگر پہلی دونوں یا ایک میں قراءت نہ کی نماز فاسد ہو گئی واللہ اللہ تعالی عالم و عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على العبين